بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہین یکون للعالمین نذیرا نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نظیر ہو الدی لوںکس میلمت شری خلمتوں شریخ فلکی وقل پل وَخَلَقَ كُلَّ ہوں تقدی ر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 جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور ما ہے الرسول قالو الطعام وصول شیتل الاسواق لولا انزل الہ ملك لولا انزل ذیل ملك ملکوں معه خون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 فضلوا فلا سبيلا دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہتے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی تب اکل من کیا ج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 بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا مین چ سب میں سب سب چی رو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو چھٹلا چکے ہیں اور جو اس دھڑی کو چھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست دستوں پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو ال ادال متو کنت لہم جز نیو لہم فیح میشی على نار رب و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 ہی فل تم ابل چم نائ باجی ہلا فیل تم ابل چم نائ باجی ہلا بولو اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا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 متعتهم نسوا وكانوا قوماً بورا وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیہ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بما تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے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 تصویر اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے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 وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں یوم سجا محب جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے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 ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں پڑا ہی بے وفا نکلا وقال الرسول قومی اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تصیق بنا لیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا مِنَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اے محمد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 فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھکلا دیا ہے آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا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 اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے و و و الرس بین ذلك كثيرا اسی طرح آٹ اور سمود اور اصحاب رس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے وكل ضربنا له الامثال وكلنا تدبرنا تبيرا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرے کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ ولقد اتوا على القريه التي انطرت مطرا بالک نوجو ن اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی کیا ان لوگوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے وا اذا راو کا ان يتخذونك الا هدوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا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 الم سر ربل شال ہوں سکنا سم جال ن شمسالئی دلیل سم پب میں ہوں الدی راک تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے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 اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکونِ موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا وہ هو الذی افسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء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 اور اس قران کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو کوالذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینهما وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لزیز و شیریں دوسرا تلخ و شور اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصرا وكان ربك قديرا اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا۔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 اے محمد تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے تو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 اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے وہ جس نے چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو آیت سچتا۔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 یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے تب رخی جال فم اب رو جال سراجا سے رو بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس نے ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا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 رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور چاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم باس ويخلد فيه مهانا متی من تاب آ وعمل عملا صالحا سُنا جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نا نہ حق حلاق نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا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 جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے والذین لا الزور و اذا مروا باللغو مروا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لاغ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں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 ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی